بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وأنحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وقلنا كما كنت لهم إن الله ملائكته يصلون على النبي صلی صل اللہ علیہ صل علی رحمت اللہ علمی یا شفیع یا حبیب اللہ یا نور اللہ اللہ, اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے کرم سے ہم اس مبارک میں محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں جمع ہوئے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے جس عنوان کے تحت ہمیں آج قرآن و حدیث کا درس سماعت کرنا ہے وہ عنوان ہر مومن کے دل کی پکار ہے یہ عنوان مومن کے ایمان کی جان ہے حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس عنوان کو نہ سمجھا اس نے زندگی کا مزہ نہ پایا حقیقی طور پر ایمان کی روحانیت اسے ہی نصیب ہوئی جس کی زندگی اسی تصور میں گزری کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں اشاعت فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک ارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بلند کیا ذکر مصطفیٰ کی بلندی کوئی مٹا نہیں سکتا محبوب کے نام کو ہر آن اروج و بلندی اللہ نے عطا فرمائی غازی ملت حضرت علامہ مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب انگریزوں نے پھانسی دی اور کس جرم میں پھانسی دی جرم عشق رسول تھا جرم اسلام کے لیے حق کو بلند کرنا تھا تو جب آپ پھانسی کے تختے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کی زبان پر جو ناتیہ کلام جاری تھا وہ کلام بھی ورفانہ لک ذکر کی تفسیر ہے آپ گویا کے رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے درس دے رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کا چہ چاہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لو کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا تو حضرت مولانا کے اللہ کافی جھومتے ہوئے فانسی کے فندے کی طرف جا رہے تھے اور جس طرح کے آپ نے نعتی اشار پڑھے ہیں یہ آپ کا چھومنے کا انداز اور پڑھنے کا انداز یہ بتاتا ہے ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ جب مولانا کفایت اللہ کافی اسلام کے نام پر اور حضور کی ناموس پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رکھے ہوں گے تو انہیں رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا اور و رفانہ ذکرت کی تفسیر نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا لوگ رہیں نہ رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کے ڈنکے کے بجتے رہیں گے اس محبوب پر فدا ہونے والوں کی فہرست بڑی طویل ہے جن کا عملی نعرہ یہی تھا میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ یوں سمجھیں کہ سب سے پہلے عملی طور پر اللہ رسول پر اپنے آپ کو فدا کرنے والے بدر کے عظیم شرکا بدر کے غازیان اور بدر کے شہدا ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے میدان اوہد کے غازی و شہید ہیں کہ جب دشمنان اسلام نے چاروں طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو جان سار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے ہاتھوں کو چھلنے کیا تیروں تلواروں کی طرف دھال نہیں رکھی بلکہ تیروں تلواروں کی طرف اپنا سینہ رکھا اپنی پیٹھ رکھی حضرت قطع رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ایک تیر حضور کی طرف آ رہا ہے تو آگے بڑھے اور اپنی آنکھ اس تیر کے آگے رکھ دی وہ آنکھ باہر نکل گئی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم سے اس آنکھ کو دوبارہ رکھا اللہ دہن مبارک جب لگایا تو حضرت قدادہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان نچھاور کرنے والوں میں زیاد بن سکن بھی ہیں کہ جو حضور کے دفاع میں تیر کھاتے رہے اور زخموں سے چور چور ہو کر گر گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد کہاں ہے طرز کیا رسول اللہ کے زخموں سے چور چور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے دیکھا آخری وقت ہے مد ہوشی کے لمحات ہیں زیاد بن سکر نے جیسے ہی خوشبو سونگی آپ نے آنکھیں کھولیں اور جب قریب اپنے محبوب کو دیکھا تو پورا زور لگا کر زمین پر کھسکنے لگے اور اپنا چہرہ حضور کے قدم پر رکھا اور روح پرواز کر گئی شودائے عہد اور جانثار مصطفیٰ عہد شریف میں یہی پیغام دے رہے تھے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہی جذبہ لے کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی چلے جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 4037 چار ہزار سینتیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کعب بن اشرف کے لیے کون ہے کعب بن اشرف رسول اللہ کی گستاخیاں کیا کرتا تھا تھا یہودی اور ضمی تھا ذمہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسلامی سلطنت نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ ان کی جان اور مال کا تحفظ اسلامی حکومت کرے گی لیکن مسلمان ہو یا کافر جب رسول اللہ کی غستاخی کرے گا تو اس کی سزا صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاب بن اشرف کے لیے کون ہے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا منشا سمجھ گئے عرص کی؟ رسول اللہ کیا آپ کو پسند ہے کہ میں اسے قتل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ گستاخ کا بن اشرف سر تن سے جدا کرنے کے لیے چلے جب غستاخ کا سر تن سے جدا کر کے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گویا کے مسکرا دیے اور خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ کامیاب چہرہ آ رہا ہے حضرت محمد بن مسلمہ نے یہ ثابت کر دیا غستاخ ہمیں گوارا نہیں غستاخ کا سر تن سے جدا کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں یہ غستاخ کا بن اشرف یہودی تھا ذمّی تھا مگر غستاخی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کروا دیا حضرت برآں بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے ایک دستہ بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر بنایا بخاری شریف حدیث نمبر 4039 زیرو اس نائن چار ہزار انتالیس میں ہے کہ ابو رافع کے قتل کی وجہ یہ تھی کانا ابو رافے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابو رافع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی کرتا تھا اور غستاخی کر کے حضور کو اذیت دیتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا وہ غستاخ ایک قلعے میں رہائش پذیر تھا وہاں چڑھ کر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا واپسی پر قلعے سے اترتے ہوئے آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی جب حضور کے دربار میں پہنچے تو حضور نے فرمایا یہ کامیاب چہرے آ رہے ہیں حضور خوش ہوئے یعنی غستاق کا سر تن سے جدا کرنے پر پیارے آقا خوش ہوئے جب حضرت عبداللہ نے اپنی پنڈلی دکھائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے مبارک اس پنڈلی پر پھیرا تو وہ ایسی سہی ہو گئی گویا کہ اسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے صحابہ کے یہ دستہ جب حضرت عبداللہ بن عتیق کی سربراہی میں روانہ ہوا تو ان کے اندر یہی جذبہ تھا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صحابہ کی زندگی یہی درس دیتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں ہمارا سب کچھ آپ کا ہے آپ قبول کر لیں ہم آپ کی گستاخی برداشت نہ کریں گے اس دھرتی کو غستاخ سے ہم پاک کریں گے بخاری شریف حدیث نمبر 4686 سکس چار ہزار چھ سو چھیاسی حضرت انس میں مالک کہتے ہیں فتح مکہ کے دن ابن قتل معذ کتابوں میں ابن حضول کے الفاظ ہیں فتح مکہ کے دن ابن خطل ایک گستاخ کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا تھا خانہ کعبہ سے لپٹ گیا غلاف کعبہ کے اندر جا کر چھپ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابن خطل جہاں ملے اسے قتل کر دو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو خانہ کعبہ سے لپٹا ہوا ہے اور غلاف کعبہ کے اندر چھپا ہوا ہے آپ نے فرمایا یہ گستاخ ہے اسے وہی قتل کر دو صحابہ اکرام نے کعبے کے پردوں سے اسے باہر نکالا مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان اس کو باندھ کر مسجد الحرام شریف میں قتل کیا گیا کیونکہ یہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتا تھا یہ گستاخ رسول تھا یہ طویل سلسلہ ہے جس میں صاحبۂ کرام کا عظیم تذکرہ ہے جس میں جسم و روح کی تازگی نظر و فکر کی بلندی ہے وہ سامان ہے جو انسان کے ایمان کو چار چاند لگا دیتا ہے ایمان کی مٹھاس عطا کر دیتا ہے دراصل بات یہ ہے قرآن مجید فقان حمید میں اللہ رب العالمین نے شاد فرمایا قل اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیں سورہ انعام آیت نمبر 162 162 باسٹھ پارہ ہنڈریڈ رکو قل اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے ان سولا بے شک میری نماز نسکی اور میری قربانی وہ ماہیا اور میرا جینا وہ مماتی اور میرا وصال کرنا للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے محبوب کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو چونکہ محبوب کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اللہ تبارک کا وطالیہ اپنے محبوب سے پیار فرماتا ہے محبت فرماتا ہے تو اللہ تبارہ کا وطالیہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ محبوب کی گستاخی در حقیقت اللہ کی گستاخی ہے اور محبوب کی بے ادبی در حقیقت اللہ کی بے ادبی ہے یہ تو وہ محبوب ہیں کہ ساری کائنات اسی محبوب کے لیے بنائی گئی کسی نے کیا خوب کہا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو خیمائے افلاق کا ایستادا اسی نام سے ہے نہ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے محبوب کبریا کی شان میں بے ادبی اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں فرماتا بلکہ انتہائی جلال اور غضب اس پر نازل کیا جاتا ہے سور احزاب آیت نمبر 57 سیون فرمایا ان الدین اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ازیت دیتے ہیں یہاں مراد رسول اللہ کے گستاخ ہیں کیونکہ اللہ کو کوئی عذیت دے نہیں سکتا ان اللین یون اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ازیت دیتے ہیں لان اللہ في دنیا وال ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لانت ہے وہینا اور ان کے لیے اللہ نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے سور آیت نمبر بیس ان الدین اللہ رسول بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں الا کپل ادلی یہی لوگ ذلیل ہیں صورت المائدہ آیت نمبر بتیس چھٹا پارا نمبر نو اس میں یہ بیان کیا گیا بغیر نفس او فساد الارض کہ کسی کو قتل کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو اس نے ناحق کسی جان کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے او فسادن فل اردی یا اس نے زمین میں فساد کیا ہو مجھے آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ زمین میں فساد ہے یا نہیں ہے بالکل فساد ہے تو قرآن کی نص سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو زمین میں فساد کرے اسے قتل کر دیا جائے یہاں تک کہ احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کرے گا بے کرے گا تو اند ناس اس کی توبہ قبول نہ ہوگی اور اسے سزا دی جائے گی اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیں گے گستاخ کے سر کو تن سے جدا کرنے کا عظیم کارنامہ جو بھی انجام دیتا ہے صحابہ کرام کی تاریخ سے لے کر آج تک چودہ سو سال کے اندر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ چودہ سو سال میں جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ سزا دی اور اس کا سرتن سے جدا کیا ایسا شخص رسول اللہ کا پیارا ہو گیا رب کا پسندیدہ ہو گیا اور ایسی ایسی کرامتیں اور ایسی ایسی رحمت کی بارشیں اس پر ہوئیں کہ دنیا آج تک حیران ہے یہ ایک عظیم تاریخی سلسلہ ہے جو صحابہ کرام سے جیکر آج تک ایسے کئی واقعات ہیں یہ سلسلہ جو صحابہ سے چلا زیاد بن سکن غازی علم شہید تک پہنچا غازی عبد القیوم شہید تک پہنچا آئیے سب سے پہلے غازی عبدالرشید شہید کے متعلق سماعت کریں غازی عبدالرشید پیشے کے اعتبار سے خوش تھے اچھی کتابت کرتے تھے اور ایک اخبار میں ملازمت کرتے تھے اور اس اخبار میں وہ کتابت کرتے تھے اس زمانے میں کمپیوٹر کے ذریعے کمپوزنگ کا نظام نہیں تھا آپ کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا کرتا پاجامہ اور عام طور پر ایک ٹوپی آپ پہنتے تھے جسے ترکی ٹوپی کہا جاتا ہے آپ حضرت علامہ عبد الباری فرنگی محل سے بیتھ ہوئے ان کے مرید تھے مولانا محمد علی جوہر حکیم اجمل خان سے آپ کے خاص تعلقات تھے تیئیس دسمبر انیس سو چھبیس یہ وہ سن ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک انہوں نے تحریک بنائی اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کی گستاخی اور بید کی جائے اور اخبارات اور رسائل میں اور کتابوں میں اور اس میں ناول میں ایسے وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جائیں کہ رسول اللہ سے جو محبت ہے اس میں فرق پڑے اور نام اس کا رکھا جائے آزادی رائے فکری آزادی یہ تحریک انیس سو پچیس میں شروع کی یہ وہ سن ہے کہ اسی سن میں انگریزوں نے نجدی قبیلے کو حرمین شریفین میں داخل کیا اور یہی وہ سن ہے جس کے اندر مزارات صحابہ کی بے حرمتی کی گئی اور بلڈوزر پھرا دیے گئے تو وہاں اس طرح بےعد بھی کی گئی اور یہاں پر ہندوؤں میں جو آریہ تھے ان کے ذریعے ایک انہوں نے تحریک شروع کی اور اس کا جو بانی تھا اور سرپرست تھا وہ سوامی تھا سوامی شردھانند یہ اس کا نام تھا سوامی شردھانند یہ اس تحریک کا بانی تھا تو غازی عبدالرشید شہید انیس سو چھبیس میں افغانستان گئے اور وہاں سے ایک پستول آپ نے خریدا اس غستاق کو قتل کرنے کے لیے اس زمانے میں عام طور پر یہ فائرنگ اور ہتھیار عام نہ تھے تیس دسمبر انیس سو چھبیس میں آپ نے اس گستاخ کو پا لیا جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس گستاخ کو کیا کہا ان کے الفاظ آپ سمادھ کیجئے آپ نے مارنے سے پہلے اس گستاخ کو کہا بے غیرت کمینے تو نے مسلسل میرے رسول سے دشمنی کی اور بکواس بکتا رہا ہے اب میں تجھے ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا ذلت اور رسوائی کی موت کے لیے تیار ہو جا یہ کہنا تھا کہ آپ نے چھ گولیاں گستاخ کے سینے میں اتار دیں اور خود گرفتاری کے لیے کھڑے رہے اس زمانے میں اس طرح فائرنگ ہونا عام نہ تھا زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے کا استعمال کرتے جب فائر ہوئے تو بھگدر مچ گئی لوگ خوف کے مارے بھاگ گئے غازی عبدالرشید بھاگنا چاہتے تو با اطمینان بھاگ جاتے لیکن آپ کھڑے رکھے اور آپ اطمینان سے یہ منظر دیکھتے رہے کہ یہ غستاخ ہلاک ہو جائے صرف یہی نہیں کہ آپ نے چھ گولیاں ماری اس کے بعد آپ نے اسے اپنے جوتے تلے بھی روندا اور خوب اس کی خبر لی پھر خود آپ نے گرفتاری پیش کی آپ کو ہتکڑی جب پہنا دی گئی تو مسکراتے ہوئے فرمایا یہ راہ شوق میں پھولوں کے گجرے ہیں کورٹ میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ کے وکیل نے یہ کہا کہ کورٹ میں آپ خاموش رہیں گے آپ کچھ نہیں بولیں گے تو آپ نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے قتل کیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا میں نے قتل کیا تو اس نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے جب آپ سے پوچھیں تو جو آپ کو جواب دینا ہو لیکن میری کاروائی کے درمیان آپ نہیں بولیں گے اب وکیل نے آپ کو بچانے کے لیے دلائل یہ دیے کہ غازی عبدالرشید جو ہے دماغی توازن کھو چکے ہیں اور یہ مجنون ہے جج نے یہ سب باتیں سنی تو آپ سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ جج کی بات سن کر مسکرائے تو وکیل نے کہا دیکھا میں نے کہا نا کہ اتنا بڑا کام کر کے کوئی مسکرائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مجنون ہے یعنی وہ وکیل آپ کو بچانا چاہتا تھا تو آپ کو جلال لا گیا اور آپ نے فرمایا میں کوئی پاگل نہیں ہوں ہاں اس مردود کو میں نے مارا ہے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں مارا ہے تو آپ نے فرمایا اس لیے مارا ہے کہ خواب میں مجھے سید سعیدہ حضرت امام حسین کا دیدار نصیب ہوا اور امام حسین نے مجھ سے فرمایا تمہارے شہر میں یعنی دہلی میں میرے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو اپنے آقا و مولا کو کیا مو دکھاؤ گے جو میرے نانا کی عظمت و ناموس کا تحفظ نہیں کرتا اس کا مجھ سے کیا تعلق کیس تفصیل سے چلتا رہا پھر آپ کو سزائے موت سنائی گئی سزائے موت کا فیصلہ سن کر غازی عبدالرشید کے لب پر مسکراہٹ کی چاندنی پھیل گئی اور جوش مسرت میں باباز بلند اللہ اکبر کہا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کوٹ سے آپ کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر جب جیل لے جانے لگے تو آپ لوگوں کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور مسکرا مسکرا کر سلام کا جواب دے رہے تھے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے چودہ نومبر انیس سو ستائیس آپ کے لیے پھانسی کا دن مقرر کیا گیا عزیز و اقارب آخری ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو یہ نصیحت کی اب میری موت پر کسی قسم کا غم نہ کریں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کس قدر خوشی کا مقام ہے اتنی حسین موت تو بار بار آنی چاہیے جو آدمی اپنے دین کے سامنے کسی قسم کی طاقت کی پرواہ کرتا ہو بھلا وہ سچا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے محبوب خدا کی خاص رحمت و توجہ سے میں اس امتحان میں ثابت قدم رہا ہوں آپ پریشان نہ ہو پریشان تو وہ ہوتے ہیں جو انجانے میں کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں میں تو خوب سوچ سمجھ کر اس راستے پر چلا ہوں میرے سامنے کسی کو آنسو بہانا زیب نہیں دیتا میری خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا آپ کو بھی خوش رہنا چاہیے اور اگر یہ مشکل ہے تو کم از کم صبر سے کام لیجئے آپ کی چھوٹی چھوٹی منیا وہ بھی آخری ملاقات میں آپ کے پاس آئیں تو آپ لوگوں کو نصیحت بھی کر رہے تھے اور یہ پیاری پیاری منیا آپ کی گود میں تھیں اور آپ انہیں خوب پیار بھی کر رہے تھے آخری وقت میں آپ نے یہ کہا الحمدللہ میری تمنا پوری ہوئی اور دعا رائے گا نہیں گئی جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی تو آپ ایسے خوش ہوئے اور ایسا اس رات کا اہتمام کیا جیسے گویا کہ وہ شب قدر ہو یا شب برات ہو آپ نے صاف ستھرا لباس بطن کیا کستوری لگائی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا نماز عشاء ادا کی اور پھر پوری رات قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہے اور بار بار یہ عرض کرتے رسول اللہ کبھی آنکھیں بند کرتے اور بند آنکھیں کر کے جھومتے رہتے اور کبھی آنکھیں کھول کر ایسا دیکھتے گویا کہ کسی کا دیدار کر رہے ہوں جب آپ سے کہا گیا کہ آپ چلے پھانسی کے لیے تو آپ نے فرمایا میں خود جاؤں گا نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے وقار کے ساتھ اوپر اٹھی ہوئی گردن پھانسی گھر میں جب آپ پہنچے تو آپ نے دو رکعات نفل شکرانے ادا کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے لیکن آپ نے مختصر دعا کی نفل بھی مختصر پڑھے دعا بھی مختصر کی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت سے گھبرا رہا ہے اور پھر مدینے شریف کی طرف رک کر کے سلاۃ و سلام پڑھا اور پھر انہوں نے کیا عرض کیا غازی عبدالرشید شہید کے ان الفاظ پر ہم سب قربان جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے ہیں پھانسی کا فندا سامنے ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ایک ادنا غلام دل و جان کا تحفہ لیے حاضر ہے یا رسول اللہ میری لاج رکھنا یا رسول اللہ میری قربانی قبول فرما لینا پھر با آواز بلند کل میں تو یہ بپڑا اور کائے لوگوں گواہ رہو کہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں پھر تین مرتبہ آپ نے پڑھا السلام تو السلام علیک رسول اللہ پھر تین مرتبہ کل طیبہ تو یہ آپ نے تکرار کی پھر آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا ابھی پھانسی کا پھندا کھینچا نہیں گیا تھا کہ آپ نے زور سے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ نعرہ لگایا اور آپ کی روح پھانسی کا پھندا کھینچنے سے پہلے ہی پرواز کر گئی آپ کا مزار دہلی کے جیل خانے کے مشرق جنوبی جانب حدید قبرستان میں واقع ہے آپ کے مزار کے مشرق میں فیروز شاہ تغلق سے منسوب پرانا قلعہ ہے یعنی دہلی میں آپ کا مزار ہے پیارے محترم بھائیوں اور مہنوم ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے کوئی موت سے بچ نہیں سکتا مگر غازی عبدالرشید شہید کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنتی ہے آخری کلام بھی درود و سلام اور کلمہ طیبہ ہے اور کس شان سے حضور کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کر رہے ہیں گویا کہ غازی عبدالرشید شہید اس بات کی عملی تفسیر ہیں عملی تفسیر ہیں کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ اب آئیے اس غازی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ شہر کراچی کو یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ اس غازی کا تعلق اس شہر سے ہے غازی عبد القیوم شہید جو کہ ہزارہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ کراچی میں کام کاج کے لیے آئے تھے گھوڑا گاڑی چلاتے تھے اللہ تبارہ کو و تعالی جس پر کرم فرما دے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے کفر اختیار کر لیتے ہیں اور خاتمہ کفر پر ہوتا ہے اور کئی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی گناہوں میں بسر ہوتی ہے لیکن پھر کرم ہو جاتا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے پر ایک کاغذ آپ کو ملا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا آپ نے کہا کہ دل دل میں کہا کہ اللہ کا نام اور زمین پر آپ نے اسے چوما اور بازار سے سب سے مہنگا عطر خریدا اور اس پر لگایا اور اس کاغذ کو ادب سے رکھ دیا اللہ کو یہ ادا پسند آئی اس وقت کے ولی کو خواب میں یہ حکم ہوا کہ بشر ہمارے ولی کے پاس جاؤ جو کہ ہمارا ولی ہے اور اسے یہ پیغام دو جب وہ پہنچے ڈھونڈتے ہوئے تو بشر حافی شراب خانے میں تھے کہا گیا وہ تو نشے میں ہے کہا کہ ان سے کہو کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں انہوں نے پوچھا کہ کس کا پیغام ہے تو بزرگ نے کہا کہ اللہ کا پیغام ہے تو دوڑتے ہوئے باہر آئے کہا میرے رب کا کیا پیغام لائے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی صدا دینے والا یہ صدا دے رہا ہے غیب سے صدا آ رہی ہے کہ بشر جو کہ میرا ولی ہے اس سے جا کر کہو کہ جس طرح تم نے میرے نام کو معطر کیا میں تمہیں معطر کر دوں گا تو حضرت بشر حافی نے توبہ کر لی چونکہ اس وقت آپ ننگے پاؤں تھے اور جب آپ نے توبہ کی تو ننگے پاؤں تھے تو اس کی یاد میں ساری زندگی آپ ننگے پاؤں رہے جانور وہ گلیوں میں گندگی نہیں کرتے تھے ایک دن ایک چرواہا جا رہا تھا اور جانور نے جیسے ہی گلی کے بیچ میں گندگی کی اس چرواہے نے کہا انجن کسی <تصفيق> نے پوچھا کیوں پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا کہ بشر کا انتقال ہو گیا کیونکہ جب تک حضرت بشر زندہ رہے کیونکہ وہ ننگے پاؤں رہتے تھے جانور بھی ان کی تعظیم کرتے تھے تو آج میرے جانور نے گندگی بیچ میں کی ہے تو لگتا ہے کہ حضرت بشر کا انتقال ہو گیا تھوڑی دیر میں یہ خبر عام ہوئی تو اللہ جسے نواز دے غازی عبد القیوم شہید توبہ کرنے سے پہلے جوا کھیلتے تھے برے دوست تھے اور ایک عجیب کیفیت تھی کینٹ اسٹیشن کراچی میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں قریب میں غازی عبد القیوم شہید گھوڑا گاڑی لے کر وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے اس اللہ کے ولی نے ایک نظر ڈالی ان کے چہرے پر اور کیا فرمایا سبحان اللہ فرمایا اور لڑکے تو کن چکروں میں پڑا ہے اور لڑکے تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے اپنی پیشانی نہیں دیکھتا اپنی پیشانی کیوں نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا نور چمک رہا ہے بس یہ الفاظ انہوں نے سنے دل کی دنیا بدل گئی انہیں بزرگوں کے ہاتھ آپ نے بیعت کر لی داڑھی شریف رکھ لی اور سچی پکی توبہ کر لی اور جو مال جوئے سے کمایا تھا سب کو آگ لگا دی اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو میرا گھوڑا ہے یہ بھی میں نے جوئے کے مال سے کمایا تھا اب میں اسے بھی آگ لگا دوں تو پھر حضرت جو ہے میمن مسجد جو کھاردر میں ہے وہاں گئے وہاں کے ایک امام صاحب سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ گھوڑے کو آگ نہ لگائیں بلکہ یہ گھوڑا کسی غریب جو زکوۃ کا مستحق ہو اسے آپ بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں تو انہوں نے یہ بھی کیا اب اس کے بعد حضرت کی پوری زندگی عبادت میں گزرنے لگی قرآن کی تلاوت کرتے درود پاک کی کسرت کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جونا مارکیٹ کی ایک مسجد میں جمعہ پڑنے کے لیے گئے تو وہاں آپ نے خطیب سے یہ سنا کہ نتھو رام ایک ہندو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا اپنے رفیق سے کہ اب میں بہت بڑا چاکو لوں گا اور پھر میں بتاؤں گا اسے جب آپ نے یہ چاکو خرید لیا اور غادی صاحب نے یہ چاقو بوری بازار سے لیا اور آپ نے اپنے ساتھی غنی خان سے کہا میں نے یہ چاکو خاص نتھو رام کے لیے حاصل کیا ہے دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے اس سے عدالت میں ملوائے تاکہ میں اسے اور اس کے کارندوں سے پوچھوں کہ میرے رسول کی شان میں گستاخی کا فیصلہ انگریز کی عدالت میں نہیں کسی غیرت مند مسلمان کے خنجر کی نوک سے ہوتا ہے اور یہ کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہی سچی ہے آپ کے جو دوست احباب تھے وہ سعید منزل کے پاس ہوتے تھے اور یہ صدر کا یعنی ایک علاقے میں آپ نے اپنے دوستوں سے اس قسم کی کوئی بات ذکر نہ کی صرف غنی خان کو آپ نے یہ بات بتائی تھی بیس ستمبر انیس سو چونتیس صبح کے وقت ایک آپ کا دوست تھا محمد عرفان خان اس نے یہ دیکھا کہ غازی عبد القیوم میمن مسجد سے باہر آ رہے ہیں انہوں نے گاڑی روک لی اور غازی صاحب کو بھی بٹھا لیا غازی صاحب بالکل بدل چکے تھے وہ حیران ہو گیا کہ غازی صاحب اسے نماز کی تلقین کر رکھے ہیں غازی صاحب اسے حرام کاموں سے بچنے کی تلقین کر رکھے ہیں اتنے میں سعید منزل قریب آ گئی تو غازی صاحب بڑے بے چین تھے آپ نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی اور کہا کہ میرا یہاں بہت ضروری کام ہے تم جاؤ اس کے بعد آپ کوٹ گئے کوٹ میں دیکھا کہ نتھو رام باہر بیٹھا ہے اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے آپ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے لیکن آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نتھو رام ہے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ نتھو رام کون ہے اس نے کہا یہ فلاں بیٹھا ہوا یہ ہے تو آپ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے آپ نے اپنی ٹانگ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے تھے اور اپنا جو خنجر تھا اپنی چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس خنجر پر آپ نے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا تھا جب اس کی باری آئی اور اس کو آواز دی گئی کہ اندر چلو تو پھر کیا ہوا یہ ایک وہاں کا ملازم بیان کرتا ہے اس کے الفاظ میں سماعت کیجیے وہ کہتا ہے کورٹ میں میرا کام جج صاحبان کے پیچھے پیچھے جھنڈا لے کر چلنا تھا اس روز میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عدالت کے کٹھیرے میں بالکل نزدیک بینچ پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کہوں عدالت میں یوں بیٹھنے کا حکم نہیں اس کی وضاقت اور رنگ ڈھنگ سے میرا اندازہ یہی تھا کہ ہو نہ ہو یہ شخص بھی میرے علاقے کا یعنی ہزارہ کا ہے اتنے میں جج صاحبان پہلا کیس ختم کر چکے تو گھنٹی دے کر مجھے کہا کہ نتھو رام کو آواز دو اسی دوران وہی آلتی پالتی مارے بیٹھا نوجوان اٹھا اور اس نے اس گستاخ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا دوسرا وار دل پر لگا وہ بہت بھاری تھا زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑا آپ کے نعرے سے اور اس خبیص کی خوفناک چیخوں سے ہر طرف کھلبلی مچ گئی لوگ مارے خوف کے ادھر ادھر دوڑنے لگے احوال واقعی یہ ہے کہ پہلا کاری زخم گستاخ رسول کی پشت پر لگا وہ ہائے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا ایک ہندو اسے سنبھال ہی رہا تھا کہ اتنے میں مرد مجاہد نے دوسرا وار اس کے پیٹ میں کیا وہ گر پڑا لیکن غازی صاحب کا غصہ ختم نہ ہوا اور انہوں نے چار مزید اس پر وار کیے ایک اور شخص جس نے یہ واقعہ دیکھا اس نے کہا کہ نتھو رام کی اپیل کی سماعت شروع ہونے والی تھی میں پہنچا تو بارہ بجنے میں پانچ سات منٹ باقی تھے میں عدالت کے برامدے میں ایک دوست سے باتیں کرنے لگا اچانک کمرائے عدالت سے تیز تیز آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی نعرے لگا رہا ہو ساتھ ہی بہت سے آدمی باہر کو بھاگے میں لپک کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ نتھو رام کی آتے نکلی پڑی ہیں اور وہ زمین پر پڑا موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اس کی گدی سے خون کا فارہ ابل رہا ہے قریب ہی ایک مسلمان نوجوان ہاتھ میں ایک بڑا سا خون آلود خنجر نما چھڑا لیے کھڑا نظر آیا جب آپ نے اس کو قتل کر دیا اور لوگ بھاگ گئے لیکن غازی عبد القیوم شہید اسی جگہ کھڑے رہے اور آپ نے پولیس کو گرفتاری دی جب آپ گرفتار ہوئے تو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بڑے خوش تھے اور مسکرا رہے تھے تو ان کے چچا جیل میں ملے اور کہنے لگے ابد القیوم تم نے یہ کیا, کیا ہے غدی صاحب نے فرمایا کاکا اس بے غیرت کا یہی علاج تھا جو میں نے کر دیا ہے انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ حکومت تمہیں چھوڑے گی نہیں مرد غازی نے چہک کر جواب دیا کاکا یہ بات میں پہلے ہی جانتا تھا اس راہ میں پھانسی لگ جانا ایک انعام ہے کوئی سزا ہرگس نہیں ہے ہاں اگر میں مرتبہ شہادت سے معروم رہ گیا تو یہ بہت بدقسمتی ہوگی وہ عبد القیوم جو مدرسے میں چار جماعتے اور صرف ناظرہ قرآن پڑا ہوا تھا باہر عشق کا شناور وفا کا مرقع اور میدان عمل کا غازی نکلا ایک بوڑھی ماں اور ایک بیوہ بہن کا کفیل تھا نئی نویلی دلہن کی آرزو اور تمناؤں کا امین بھی تنگ دستی سے اکثر پیٹ خالی رہتا لیکن دل درد کی دولت سے مالا مال تھا سینے میں غیرت ایمانی کروٹیں لیا کرتی تھی انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ گستاخ کو موت کے گھاٹ اتار کر رہیں گے اور ایک ہی جمپ لگا کر عرفان کی ساری منزلیں طے کر لیں گے کراچی کا یہ گمنام مزدور اس مرتبے کا مستحق ٹھہرا کہ جہاں موت کبھی بھی نہیں آتی کمرائے کورٹ میں جو جج تھے وہ کانپ گئے اس قدر خوف تاری ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو جج نے غصے میں کہا تو نے اس کو مار ڈالا شیر دل مجاہد نے غزب ناک لہجے میں جواب دیا اور کیا کرتا جج نے پوچھا پوچھاخر کیوں تو آپ نے کہا اگر کوئی تمہارے جارج پنجم جو برطانیہ کا بادشاہ تھا اگر کوئی تمہارے جارج پنجم کی توہین کرے تو تم سخت سزا دیتے ہو اور برسوں جیلوں میں ٹھونسے رکھتے ہو لیکن میرے آقا و مولا جو دو جہانوں کے بادشاہ اور محبوب خدا ہیں ان کی گستاخی اس نے کی اور تم نے صرف چار سو روپے جرمانہ لگایا لہذا میں نے خود اسے بالکل قرار واقعی سزا دے دی, دی ہے جج نے کہا کیا صرف اس وجہ سے تم نے قتل کیا ہے غازی نے کہا اور کیا اگر یہ شخص تمہارے اس بادشاہ کو گالی دیتا تو تم لوگ کیا کرتے کیا سخت سزا نہ دیتے خنزیر کے اس بچے نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس کی کم از کم یہی سزا ہو سکتی ہے انگریز جج نے آخر میں پوچھا اس کام کے لیے کیا تم ایک ہی مسلمان باقی تھے یا کوئی اور مسلمان بھی ہیں آپ نے جواب دیا میرے مسلمان بھائی ایک سے ایک بڑھ کر بہادر ہیں لیکن اس مردار کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا اگر کوئی اور بے غیرت پیدا ہوا تو ہزاروں مجاہد اس کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے جذبے سے سرچار ہاتھوں میں اپنے سر لیے آگے بڑھیں گے آخر کار آپ کو پولیس جو ہے وہ تھانے لے گئی اور اس کے بعد پھر کیس آپ پر کیا گیا اور کیس جو ہے وہ, وہ چلا اس دوران آپ نے ایک بات کہی الفاظ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں کورٹ میں کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے ہزار بار قتل کرتا اور شاید یہ بات بھی میرے غم و غصے کو سرد اور جذبات کو سکون نہ پہنچا سکتی میری زندگی کا خوشگوار دن وہی تھا جب میں نے دشمن رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا اور خوشگوار ترین دن وہ ہوگا جب میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پہنچ جاؤں گا نتھو رام نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی جسے میری غیرت کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی میں نے بار گی چاکو گھونپ کر اسے انجام سے ہمکنار کیا تھا اور بجا کیا تھا اب مجھے کسی قسم کی سزا کی کوئی پرواہ نہیں جب کیس مکمل ہوا تو جج نے فائل کو الٹ پلٹ کیا اور ایک کاغذ اٹھا کر دھیمی آواز میں پڑھ کر سنایا عبد القیوم خان کو موت کی سزا دی جاتی ہے غی صاحب نے جب یہ سنا تو جج کا شکریہ ادا کیا پھر آپ نے الحمدللہ کہا اور زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا پھر آپ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس انعام کا مستحق سمجھا گیا یہ ایک جان کیا چیز ہے میرے پاس لاکھ جانے ہوں تو بھی ایک ایک کر کے اسی طرح اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دو نو اکتوبر انیس سو چونتیس میں آپ کو سزائے موت سنائی گئی سولہ اکتوبر بروز بدھ صبح دس بجے آپ کے رشتے دار آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں اور آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میری ماں تو صبر کر اور اپنے بیٹے کا نظرانہ حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے پیش مت کرنا خوشی خوشی پیش کرنا اپنی ماں کو انہوں نے نصیحت کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو سب صحیح ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تجھے یہ کام کرنا ہے اپنی جان نچھاور کرنی ہے تو میں تیری شادی نہ کرواتی نئی نویلی دلہن تو غازی صاحب نے کیا جواب دیا غازی عبد القیوم خان کہنے لگے ماں یہ کیا بات ہوئی کیا تو دنیا میں نہیں دیکھا کئی ایسے دلہے ہوتے ہیں کہ پہلی رات ہی انتقال کر جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی موت مر جاتے ہیں میں تو رسول اللہ کے نام پر اپنی جان جو ہے نچھاور کر رہا ہوں مسلمانوں نے علامہ اقبال سے اپیل کی کہ آپ اپنے تعلقات استعمال کریں اور وائس رائے سے رحم کی اپیل کریں ڈاکٹر اقبال یہ بات سن کر چند منٹ کے لیے بالکل خاموش رہے اور گھیری سوچ میں پڑ گئے فکر مند ہو گئے اور آپ کو سکتا تاری ہو گیا کافی دیر تک آپ افسوس کے ساتھ خاموش رہے اور پھر سوال یہ کیا, کیا عبد القیوم کمزور پڑ گئے ہیں لوگوں نے کہا نہیں وہ تو خوش ہیں وہ تو اپنا بیان بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں یہ سن کر ڈاکٹر اقبال خوش ہو گئے اور ان کا چہرہ چمکنے لگا اور کہا جب میرے سرکار کا دیوانہ اور پروانہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی کے بدلے شہادت خریدی ہے تو میں ان کے اجر و ثواب کی راہ میں کس طرح حائل ہو سکتا ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایسے غیرت مند مسلمان کے لیے واسرائے کی خوشامد کروں یہ غازی تو اسلام کی آبرو ہے اور اگر اسے شہادت ہو جائے تو یہ اس کے لیے شہادت ہے میں اس خبیث انگریز کو سفارش نہیں کروں گا اس سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا پھر علامہ اقبال نے غازی المدین شہید اور غازی عبد القیوم شہید کی شان میں اشار کہے جو ضرب کلیم میں موجود ہیں چار مارچ کو آپ کی پھانسی کی سزا مقرر کی گئی لیکن پھر تاخیر کی گئی جب آپ کی آخری رات آئی تو آپ نے بھی نیا جوڑا پہنا سر میں تیل لگایا اور آپ اس طرح تیار ہوئے کہ جس طرح ایک دلہا تیار ہوتا ہے ان کی والدہ ملاقات کے لیے آئیں تو آپ نے اپنی ماں سے کہا ماں تو نے میرے لیے بڑی دعائیں کی ہیں ایک دعا کر دے تو ماں نے کہا بیٹا بول کیا دعا کرنی ہے کہا ماں دعا یہ کرنا کہ مجھے جلدی جلدی جلدی سزائے موت ہو جائے اور میں جلدی جلدی حضور کے دربار میں پہنچ جاؤں پھر کہا ماں میری میت پر آو بکا نہ کرنا بلکہ جب میری میت گھر پہنچے تو, تو اس طرح استقبال کرنا جیسے ماں اپنے دولہ بیٹے کا استقبال کرتی ہے ماں اگر میرے جنازے پر تو روئی تو یہ ناشکری ہوگی ماں میں پختہ یقین رکھتا ہوں اور کہتا ہوں اگر تو نے محبت و عقیدت کے ساتھ مجھے حرمت آقا پر قربان ہونے دیا تو آقائے مدنی کے صدقے تو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی پھر آپ خاموش رہے اور پھر کہا میں ہی ایک غازی نہیں میرے پیچھے ہزاروں غازی آئیں گے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے ایسا بچہ جنا ہے جس نے انگریز کے پنجرے میں کھڑے ہو کر مردود کو نہ صرف لڑکارا بلکہ موت کے گھاٹ اتارا آپ نے اپنے چچا کو نصیحت کی کہ میری نماز جنازہ سولجر بازار میں واقع قادری مسجد کے امام حافظ غلام رسول صاحب سے پڑھوانا اور میرے جنازے کے جلوس میں کوئی فساد نہ کرنا اور پھر آپ نے دعا کی اے اللہ غاصب انگریزوں کو ہمارے وطن سے نکال اے اللہ تو اس وطن کو آزادی نصیب فرما اور پھر آپ نے کہا انشاءاللہ میں حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں گا آپ لوگ بھی دعا کریں جب آخری رات تھی آپ ایسے خوش تھے جیسے شب قدر ہو جب آپ کو پھانسی کے لیے لے جایا گیا تو آپ بار بار پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رسول اللہ میری قربانی قبول فرمائیے یہ کہتے جا رہے تھے چار بج کر دس منٹ آپ کی روح پرواز کر گئی آپ کی عمر کتنی تھی صرف تیئیس سال آپ کی عمر تھی تیئیس سال کا یہ نوجوان جس نے یہ قربانی پیش کی غازی المدین شہید کے واقعات بھی باقی ہیں اور اس صدی کا اور اس دور کا عظیم غازی غازی ممتاز حسین قادری انہی غازیوں کے نقش قدم پر ہے غازی علم الدین شہید پڑھے لکھے نہیں تھے بس ایک بات ان کی عرض کر دوں اب پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن جب گستاخ کو آپ نے قتل کیا تو غازی علم الدین شہید قرآن کے حافظ ہو گئے تھے جیل میں قرآن کے حافظ ہو گئے اور اگر ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا اور غلط پڑھتا تو آپ اسے لکما دیتے فارسی اور عربی اشعار آپ کو یاد ہو گئے ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں غازی الم الدین شہید سے جیل میں ملا تو مجھے یہ لگا کہ یہ کوئی قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم ہے کوئی شیخ الحدیث و تفسیر ہے یہ کوئی عام بچہ لگیں یعنی جسے اپنا نام تک لکھنے نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آپ کو بڑا فیض ملا اور آپ کو شہید کرنے کے بعد میاں والی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور پھر تیئیس دن کے بعد یا تیرہ دن کے بعد آپ کے جسم مبارک کو قبر سے نکالا گیا اور میاں والی سے آپ کا جنازہ لاہور پہنچا تیرہ دن کے بعد آپ کے جسم کو قبر سے نکالا گیا پورا جسم خوشبو سے مہک رہا تھا اور کسی قسم کی اس میں کوئی تغیرات نہیں آئے تھے لوگوں کا جوش اور ولولا یہ تھا کہ میاں والی سے لے کر لاہور تک لوگ سڑکوں پر اس جنازے کے جلوس کا استقبال کر رہے تھے اور کہا جاتا ہے سینکڑوں من گلاب کے پھول نچھاور کیے گئے اور جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو اتنے پھول ڈالے گئے کہ قبر کا پورا جو گڑا ہوتا ہے وہ پھولوں سے بھر گیا غازی علم شہید غازی عبد القیوم شہید غازی عبدالرشید شہید سب ایک ہی پیغام دیتے ہیں میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ بس آخر میں اس پیغام کو عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور غازی عبدالقیوم شہید کا مزار کراچی میں ہے میوا شاہ قبرستان میوا شاہ قبرستان جن بزرگ کے نام سے مشہور ہے میوا شاہ علیہ رحمٰ انہی کے مزار کے قریب غازی عبدالقیوم کا مزار اقدس ہے تو ان کے مزار پر ضرور حاضری دیں اور آخر میں یہ عرض ہے کہ یہ شہداء یہ غازیان ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں زندگی گزر جائے گی زندگی ایسے گزارو کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے زندگی ایسے گزارو کہ محبوب خدا راضی ہو جائے یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں بسر کی جائے ساری زندگی صرف مال کی حوث ہو مال کی لالچ ہو ساری زندگی انسان آخرت کی یادوں سے دور ہو کر صرف دنیا کے مال کی حوث میں زندگی گزارے اعلی حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کیا عرض کرتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو درود اعلی حضرت کیا پیغام دیتے ہیں فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمہ گیا امام سنت آلہ حضرت ہمیں جھنجوڑ رہے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ ہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزر جائے جس کا مشن یہ ہو کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ ائی آخر میں یہ نیت کریں انشاءاللہ اللہ ازب اجل ہم ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے اور صرف یہ نعرہ ہی نہیں ہوگا بلکہ ہمارا عملی کردار ہوگا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ انشاءاللہ اللہ وجل ہم نہ صرف اس طرح زندگی گزاریں گے بلکہ جو رسول اللہ کی ناموس پر قربان ہونے والے ہیں ان کے لیے آواز بھی بلند کریں گے غازی ممتاز حسین قادری غازی ملت عاشق رسول ممتاز حسین قادری یہ وہ غازی ہیں اس دور میں صحابہ سے لے کر چودہ سو سال کی تاریخ کو پھر دوہرا رہے ہیں لاہور کا اخبار اوصاف اس نے یہ خبر دی ہے کہ رات کو غازی صاحب کے کمرے کے اوپر ایک تیز روشنی ہوئی جیل کا عملہ یہ سمجھا کہ کوئی ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے جو غازی صاحب کو نکالنا چاہتا ہے باہر جا کر انہوں نے دیکھا تو ایک روشنی تھی جو آسمان سے سیدھی غازی صاحب کی جیل کی طرف آ رہی تھی غازی صاحب نے ایک عالم دین سے یہ بات کہی کہ یہ بات میں نے نہ اپنے والد کو بتائی ہے نہ اپنے بھائی کو بتائی ہے آپ ایک عالم دین ہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جیل میں جو لطف اور چین ہے وہ آج تک نصیب نہیں ہوا مجھ پر تو یہ کرم ہوا کہ بیداری میں میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو غازی ملت ممتاز حسین قادری کے لیے آواز بلند کرتے ہیں دعا فرمائے اللہ تبارہ کا بطالا غازی ملت عاشق رسول ممتاز حسین قادری کو جلد باعزت رہائی نصیب فرمائے اور دشمنان اسلام یہود و نصارہ کے عزائم ناکام فرمائے اور ہم سب کو اس قول کے مزداق کر دے میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم